دمتوڑے والا کلاک ہے وہاں ملیشیا والے جمعات لے کر میں گیا تو وہاں بزرگ نے نجم دیا ان کی مریض ذکر ہوتی تھی جمعہ کی نواز کے بعد مقامی ساتھی نے کہا کہ کوئی خاص چیز نہیں ہوتی ہے آپ چھوڑے اس کو تو اتفاق میں نے کہا شاید یہ کوئی دو چار آدمی اپنے آن گیا اور وہ شاید کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہو تو ساتھی ہمارے کھانا کھا کر بار قلعہ ہم شروع کر دی انہوں نے وہ صاحب بیٹھے ہوئے ان کے مریض حیران ہو دیکھ رہے ہیں اللہ آندین کی بات ہو رہی ہے اور وہاں اپنی بزنس ہو رہی ہے کلب بازی ہو رہی تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی تو مجھے خیال ہے کہ مقامی ساتھیوں نے صحیح رہنمائی نہیں کی تھی مجھے اپنی ان دیدی سوچ کرنی چاہیے تھی کہ ہم گرائیور کی جماعت اپنے سوچ دیدی تیار اس کے اپنی سوچ کرتی ہے اور اپنا فیصلہ خود کرتی ہے مرکزوں کے حوالے نہیں ہوتی ہے مقامی مرکزوں کے حوالے نہیں ہوتی ہے وہاں سے بتاتے ہیں تو آج صبح میں ساقب صاحب سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے یار کا ایک عجیب مضمون اور حوالہ مجھے سنایا نے فرمایا کہ امام رضالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی جنگل میں ہو اور وہاں ساتھی کی موت ہو جائے اور وہ اکیلا ہو تو کافی پریشانی کی بات ہے نا اتنے میں کوئی آدمی آ جائیں جو اس کے ساتھ نہلانے دلانے کا قبر کھودنے کا سارا بندوبست کر لیں مردوں کو دفن کر لیں تو اس پر وہ آدمی کتنا خوش ہوگا اور شکر گزار ہوگا دیکھیں آج جیسے ہی جب تک کوئی دین کا دین کا کام کرنے والا آدمی دوسرے مصنون طریقے سے دین کا کام کرنے والے آدمی سے ایسا خوش نہیں ہوگا تو یا فیم کی کمی ہے یا اخلاص کی کمی ہے ہمیں اپنے آپ سے یہ ہی کہتے ہیں، یا فیم کی کمی ہے یا اخلاص کی کمی ہے اور مولاریا رحمت اللہ کے ملفوظ ہے کہ کوئی اتحیات سکھانے والا بھی اگر جو ہے کوئی اتحیات سکھانے والا بھی کسی جگہ پڑا وہ میرا ہی کام کر رہا کیونکہ کسی کا کام نہیں کام تو دین کا کے دن کام کرنا ہے اللہ کا کام ہے اور رضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی ہے اور دین پانچ شعبے ہے جن کا کام چھ شعبے ہیں دین پانچ شعبے کون کون سے عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت عبادات معاملات ناقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت ادید کا کام چھ شعبے ہے تصنیف و تعلیم درس و تدریس داو و تبلیغ بیت و تلقین قال اسلامی قانون عین کے نفاذ کی سرگرمیوں کوششیں اور کتاب اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سارے جین کے ساتھ ہے صرف ایک عمل کے ساتھ مدد نہیں ہے ہم کہیں کہ اطلاع ایک عمل کے ساتھ مدد ہے اور باقی کا سواب ہے مدد نہیں ہے حالانکہ آئے فرمایا گیا بس تعین ہوں ڈسٹبر وسلم مدد حاصل کر اللہ کی صبر سے اور نماز سے ان اللہ مل محسن اللہ تعالیٰ خان والوں کے ساتھ ہے اللہ ملن تکو اللہ محسن اللہ تعالیٰ تکو عالم کے ساتھ مدد میت اللہ تعالیٰ کی ہر دن عمل خام مست کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو پھر سر میں کہہ دے کہ مدد صرف ایک عمل کے ساتھ ہے باقی مدد نہیں ہے تو آیت کے خلاف ہو جائے گا بس مدد حاصل کرو اللہ سے جس صبر صبر کے ساتھ بس سلاف ہو نماز کے ساتھ تو کیا بات کیا رہے تھے جی تو ہاں دین کے شعبے اور شعبے اور یہ سارے جو ہے تو آشات دین علائق الحمۃ اللہ کے مستون طریقے ہیں حضور صلی اللہ سل طریقے پر کام کرنے سے ہی دین پھیلے گا اس کے خلاف اس طریقے سے کام کرنے سے نہیں پھیلے گا کا کی طریقہ کیا ہے وہ شو پہ ہیں ان میں کام کرنا ایک ساتھ ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں جب جہاز ہوا پہلے جب جہاز ہوا نا طالبان والا دوسروں کے خلاف جو کہ انہوں نے دعوت دیے بغیر جہاد شروع کر دینے کہ برف جب کافرا کر حملہ کر لے تو پھر فدایا کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ پھر داو دینے کے لیے منصوبہ نہیں بنانا ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ورنہ مسلمان عورتیں اس اسلام کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور یہ, ہوا. آ, یہ روسی جو اپرادیوں کو آگے اگر کرتے تھے تو جا کر مجھے سے مل جاتے تھے پیچھے رکھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے فیصلہ کرتے تھے کہ آگے روسی ہوتے تھے درمیان کو رکھتے تھے پیچھے وہ ہوتے تھے تو آگے روسی نے جا کر اپریشن کیا تو اس کے بعد پیچھے سے افغانی پہنچے تو ایک بوڑھا کے تین بیٹیاں تھیں افغانی جب پہنچے تو اس تم تینوں کی سلواریں اتار کر ان کے افغانی مسلمانوں کے منہ پر پہنچے امراڈ سلواروں کی ہم تو کھانا نہیں کھا سکتے تھے ہم وہ فضی کالا یہ کتا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے ہیں یہ پینتیس دن پھر ہے لاہور سے اور بڑا ارمان تھا کہ یا اللہ اس لے کے سامنے ہمارا ہم آمنا سامنا ہو کسی وقت بول نہیں پالا وہ وقت تھا کہ جب دشمن کی اگر ان کو اب یہاں تک میرے نے رکھی تھی اور اللہ کی مدد کو بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بچائے کبھی تو یہ آگ لگی ہوئی ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے خود کچھ حملے کے لیے افغان آگے بڑھ رہا ہے ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہو رہا ٹیسٹ کی غیرت کو چیلنج کیا گیا ہے سے وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی اور نہ ٹھنڈی ہوگی صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ کورس میں ایک بوستین لڑکی تھی بہتر گیا ہوتے بہت قسم کا تھا یہ <تصفح> <صاحب> بھی شادی نہیں آپ شادی کیوں نہیں کرا گھر that when Sauravs attacked Bosnia, 50,000 thousand illegitimate babies are born. Fifty-fifth pregnancies. And some women killed themselves. And you see, he said, he said, he said, I want to do what I want to do, I want to do what I want to do. I want to do what I want to do, and go and go and go and do So that, to teach them a lesson. کیم بن جائے میرج ان سچ بھر کہ ایسی جو ہے تو وہ ہتامیز حالات میں کوئی شادی کرد اٹھا سکتا ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو کوئی آدمی ہاں بہت زیادہ ذکر از کرنے والے ہیں تاجر پڑھنے کی لوٹ چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن اب ڈرا کو اڑانے کوئی ہمت نہیں کرتا میرے بھائی دیکھے جذبات کسی وقت وہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں کیونکہ معروضی آلات چاروں طرف ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوتی ہے اس کے لیے آدمی وہ کرنا پڑے ہے آدم نے شادی دکھا کہ پر خدا جب کافر تر پر آ کر کھڑا ہو جائے تو پر پردایا نے مسئلہ لکھا ہوا ہے شادی کتاب ہے اس پر منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے ہمارے جو شروع کے گئے تھے یہاں سے پہلے پہلے مجاہدین وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چار چار آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور میں ڈنڈوں سے ان کو مارا ہے اور ان کی بندوقی چینی ہے اسلیہ سینا پر ہم نے کی ہے پھر جو کیے دنیا کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ہم بہ و سامانی کے رسم مقابلے پر کھڑے ہو گئے تب ہماری مدد کی ورنہ کہ ہم اسلام پر بیکار نہیں کر رہا تھا یہ اپنا پیسہ اور اصل بیکار ضائع نہیں کر رہا تھا بادشاہ نے آگی رمضان کا مہینہ تھا اور وہاں ہمارے اہلکاف والے ساتھی کا میں وہاں بیٹھا بیان کر رہا تھا ایک سیدھا سردا آدمی آیا اور سیدھا اس نے کہ کوئی آداب کا خیال نہیں کیا سیدھا میرے پاس آگے آیا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں عید نہیں کرنا چاہتا کیا میرے لیے جائز ہے چھوٹی عید تو میں نے کہا آپ عید کا نماز نہیں پڑھنا چاہتے ان کا نہیں عید کا نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں عید کی خوشیاں منانا نہیں چاہتا اس وجہ سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا اور oh, دکھ میں نہیں کرنا چاہتا میں نے کہا ٹھیک نماز آ پڑھ لیں نے کہا آپ کا پڑھا نہ پہننے خوشیاں نہ منائیں اس کی آپ کو زیادہ بس آدمی علیکم کمرے چلے گئے جب جانے لگا اور میں نے ساتھی سے کہا کہ آپ نے دیکھا اس آدمی کو یہ وہ آدمی ہے جس نے پانچ لاکھ روپیہ اللہ کر میرے ہاتھ پر رکھا تھا چندے جس چیز کو دکھ تھا آج دوست نے اس مقصد پر اس جہاد پر بال لگایا تھا خیر راضی کر رہا تھا کہ یہ سارے شعبے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر ان کو چلنا ہوگا اور ایک شعبہ دوسرے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا رشتی نے کتاب لکھی نہیں تھا نا اس وقت ساری دنیا اسلام کے ذمے یہ بات فرض ہو گئی تھی تو اس کے جواب میں کتاب لکھی جائے اور کوئی نہیں نل, کسی نے لکھی تو سارے گنہگار ہو رہے تھے کیوں کیا اب جو ہے تو دین کے شوبہ تصدیق تعلیف میں اس چیلنج کا جواب دینے کی ضرورت تھی بڑے شریر کو جب گرن لیا تو انہوں نے تین بنیادوں پر کام کیا ہے پہلے ان انہوں نے پھوٹ ڈال ڈال کر واپس میں لڑا لڑا کے کمزور کر کے ملک قبضہ کیا ہے پھر دوسرے والے نے سیکنڈ اسٹیپ میں انہوں نے اپنے پادریوں کو مشنریز کو بلا کر وسیع پیمانے پر عیسائیت کو پھیلانے کا کام شروع کیا اس وقت علم باقرام ان کے مقابلے کو کھڑے ہوئے ہیں اور حق جو ہے وہ حق کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہے منت کی بنیادوں پر بیان ہوتا ہے ہاں جی ریئلٹی از لاجیکل حق ہے وہ منت ہوتا ہے اس کو آپ منت کے اصولوں کے تحت بیان کر سکتے ہیں اور باطل جو ہوتا ہے اس کو جب بیان کی آگے ہو جاتا ہے تو مند کے اصولوں کے آگے لاجواب ہو جاتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حق جب بیان ہوتا ہے وہ تاریخی حقائق کو سیٹسفائی کرتا ہے اور جب بیان ہوتا ہے تو تاریخی بنیادوں کو مطمئن نہیں کر سکتے تو اس میں کو اندازہ ہوا کچھ عرصے میں کہ جہاں پر عمارے پادری جا کر بات کرتے ہیں اور ان کے مقابلے مسلمان را کر پا با کر بات کرتے ہیں تو لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں اور لاجواب ہونے کے بعد جب سارا مجمع جو ہے اس پر اسلام کے کہانیت کا پلب ہو جاتا ہے ہمارا موقع بہت کمزور ہو جاتا ہے شاہجہان پور میں اتنے دور دراز جاتی علاقے میں انہوں نے کیا عیسائیوں نے اجتماع کا میلہ لگایا بازار لگایا وہ رونس پیدا کیے دو لوگ جمع ہوئے اور وہاں اپنے پالوں کو لے کر گئے اور بڑے کچھ بڑے شہروں میں دہلی لکھنؤ وغیرہ میں نے نہیں دی جی کہ اسلمانوں نے باہر نہ آ کیونکہ جنہوں نے بڑا قسم نہوتی رحمت اللہ علیہ کو خبر کر دی وہ جا پہنچے لباس کا ان کے اتنے سادہ ہوتے تھے کہ دیکھنے والا اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی عالم ہے یا یہ قاسم نانوت بھی ہے شہر تو بڑی تھی ان کی علم کی کتابوں کی وہ چلے گئے تو انہوں نے ہندوؤں نے بیان کیا عیسائیوں نے بھی کیا ہندوؤں کا بڑا فسر رہا اور سکھوں کا جن کا بھی تھا بڑا پسند رہا مدانا ناندنی صاحب رحمۃ مطلب اللہ نے کہا کہ میں بیان کروں تو مولوی صاحب ہے اس نے کیا کہنا ہے کھڑا ہو جب انہوں نے بیان کیا تو بیان سے سب کو الاٹا اور ہندوؤں نے کہا کہ شکر ہے کہ ہم تو نہیں جیت سکے لیکن نیلے لنگی والا مولوی صاحب تو جیت گیا نہیں ہندوستانی تو کم از کم تھا نا از کم از کم ہندوستانی تو جیتا ہے تو اس میں اندازہ ہوا کہ یہ کامیابی سے بڑا وہ تھا پادری فنڈر کو بلایا گیا پادری فنڈر کو بلائے. اس نے کہ یہ بڑا کائیاں اور باز آدمی یہاں سے ہار کے باغا باغنے کے بعد ترکی اپنا لی ترکی میں اسلامیہ کو مت تھی وہاں سے کام کرنا شروع کر دیا اور وہاں سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میں ہندوستان کے علماء کو ہرا کر آیا ہوا ہوں تو ترکی کے خلیفہ کو بڑا افسوس ہوا سعودی عرب کا جو علاقہ ہے اس پر بھی ترکیوں کی حکومت مکہ مکرمہ کے گورنر کو لکھا کہ یہاں پاپی آیا ہوا ہے فنڈر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہندوستان کے علماء کو ہرایا ہوا ہے اور ترکی جو تھے ہمارے ہندوستان کے علماء کی قدر ہی بہت کرتے تھے اور ان کے علم پر بھی ان کا بڑا اعتماد تھا کیونکہ ترکیاں جو ہے یہ انفیف کا ہے اور نشبندی سلسلہ ہے اور خالد گردی رحمد اللہ علیہ جو وہاں کے بزرگ ہیں وہ دہلی سے شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ کے خلیفے ہوئے ہیں تو یہاں سے وہ, وہ گئے ہیں ترکیوں سے آئے ہیں یہاں سے کابل میں پھر واپس گئے ہیں حسین الباغ کی بڑی قدر ہے تو گورنر نے معلومات کی جب معلومات کی تو اس کو پتا چلا کہ مولانا رحمۃ اللہ کی رانوی صاحب جو اپنی فنڈر کے ساتھ برائے مناظر کر کے اس کو ہرائے ہوئے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھیجا گیا جب بھیجا گیا جیم فنڈر کو پتہ چلا کہ رحمت اللہ کانوی یہاں بھی آ گیا وہاں سے تو چلا لے. تو, تو یہ رحمت اللہ کانوی صاحب کو اتنا انہوں نے انعام دیا تھا کہ مقام مکرمہ کا مسلح سولتھی جو ہے نا ایک تھی کسی نواب کی بیوی تھی ہندوستان کی سولت الصاح اس کے کچھ پیسے تھے اس کے نام, اس کے نام پر سولت رکھا تھا مقام مکرمہ نے بھی جو ہے یہ بابے حدیبیہ کی طرف سے جائیں اور اوپر یہ اوپر راستہ ادھر رہا ہے اس سے نیچے کو کترے تھے اس کے پیچھے مسلم مدد سے سنتی ہے تو یہ رحمت اللہ خانوی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور ان پیسوں پر تو اتنی قدر کرتے تھے سرخیا والے کہ انہوں نے آ, آخری عمر میں جب بوڑھے اگر نے کہا کہ آپ اپنے بُڑاپا ہمارے پاس سے آ ہم خدمت کریں گے پھر نے کہا میں نہیں آتا پھر نے کہا کہ آپ آنکھ آن کے پریشانی دیے تو آ جائیں آنکھ کے آپریشن کے لیے گئے تو ان کی انہوں نے کہا کہ ان کی فٹنس نہیں ہے اپریشن نہیں ہو سکتا تو انہوں نے بڑا کام نہیں کریں میں تو بس جاؤں گا واپس ہی جاؤں گا واپس آئے تو یہ ان کا تھا دوسرا اقدام تھا آ, اس پر کرنا کیا فٹنس اپنی تبلیغ کی دعوت سے لوگوں کو رام کرنا اور ان کو تو اس میں اپنا کامیاب ہو گیا اور رحمت اللہ کلانی صاحب کی کتاب ہے دار کا جیسے کہ اب دوبارہ شائع کیا ہے ترکی صاحب نے عیسائیت سے اس اسلام تک تو پھر رحمتہ اللہ کلانی صاحب نے اپنی ساری معلومات کو جمع کر کے اس کتاب کو شائع کیا تو اس میدان میں فیل ہو گیا اور تیسرا میدان کیا میں بیان کیا کرتا ہوں ابھی فوراً بھول گیا بات کرتے ہوئے جی دیلر چھوٹے نبی اس میں چھوٹا ددی کا تو ہوا اس کے بعد انہوں نے پھانسی پھیلا کر پھانسی پھیلانا اور اس قسم کی تاریخ سامنے لانا کتابیں لانا کسی مسلمان کے جذبات مشتعل ہوں جذباتی ہوں اور پریشان ہوں اور افرادفری پھیلے تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ دوسری سے بھی کتاب لکھوائی میں رضی جی کر رہا تھا کہ اس موقع پر ساری دنیا اسنان کے دن میں فرق ہو جاتا ہے تو اس تاریر کا جواب دیں تو یہ دن کا کام کرنے کا ایک شعبہ ہے پھر جو ہے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک پہنچ کر ان کو سادہ طریقے سے جن کی بات بیان کر کے ان کو ماحول میں لا کر ان کو دن کا جذبہ دینا یہ دن کا شعبہ ہے پھر بیٹ کے ذریعے سے تزکیا کرنا کہ بر اثردارہ دل کا نکالنا اور اخلاق اللہ کی محبت اللہ کا تعلق اور توازو یہ حاصل کرنا یہ تزکیت کا شب آئے جو بیس کا سلاثل کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی مشق ہے کوشش ہے وہ کرنا اس کے بعد پھر جو ہے یعنی ایک جماعت مضبوط اس بات کی رہے کہ جو اس آواز کو اٹھاتی رہے کہ اسلام کا اپنا سیاسی نظام ہے اس کا اپنا قانون ہے اس کا اپنا آئین ہے تاکہ آواز ختم ہو دب کرنا رہ جائے اور کسی جگہ ضرورت پڑے کتاب کی کتاب کی ضرورت پڑے تو اس جگہ کتاب کے اتنے آدمی ہوں کہ وہاں کے مسلمانوں کو ختم ہونے سے بچا لیں اور ان کی ان کے اور ان کے بچوں کے قتل ہونے سے ان کی وسطوں کے بےزت ہونے سے ان کو بچا لیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک وقت میں ایک آدمی ایک ہی شعبے میں کام کر سکے گا لیکن جب یہ دوسرے شعبے کے بارے میں تردید تنقید تقابل اور تنقید پر آ جائے گا تو یہ لحاظ نہیں رہے گا تردید کرنا غرط کرنا یہ نہیں کر رہے ہم کر رہے ہیں تنقید کرنا ہے کہ یہ ناقص ہے ہماری کامل ہے تقابل کرنا ہم زیادہ اچھے ہیں یہ نہیں اچھے ہیں تنقید کرنا کہ فلام بہاد نہیں ہے فلام بہادرست نہیں ہے یہ جب یہ شیر شو شعبے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں تردید تقابل تنقید اور تردید اور تنقید کریں گے تو اس سے دونوں کو نقصان ہوگا کہ جو دن ایک سے پھیل رہا تو اس کو بھی نقصان ہوگا جو دوسرے کے دن سے پھیل رہا اس کو بھی نقصان ہوگا اور اس نقصان کے ان کو اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا بروزی کیا مطلب سب خاص طور سے جو تجزیہ کے شعبہ ہے یہ بنیادی درجے میں ہوتے ہوئے سارے شعبوں کے لیے ضروری ہے اور ان کو متاثر کرتا ہے افغانستان کی جان کے دوران مجاہدین آتے تھے ہمارے ساتھ میں گزرتے تھے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملو نے کہا ہوا ہے کہ آپ کچھ وقت ہمارے ساتھ لگا کر کچھ وقت آپ کسی خانقاہ میں کسی تذکی کے سلسلے میں کرایا کریں کیونکہ آپ کی کارکردگی سے اچھی ہوگی اور آپ کا اخلاص بحال ہوگا کہ وہ لوگ یا جنہیں ماحول میں جا کر وہاں سے وہ کراتے ہیں تو ان کی کارکردگی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور ان کے اخلاص کے بارے میں ہمیں بڑی تسلی ہو جاتی ہے یہ ہے کہ ساری دنیا دائر پر آ جائے ساری دنیا دین پر آ جائے لیکن میری نجات نہ ہو تو اس کے بدلے میں کچھ کام بھی نہیں ہوا کچھ کام نہیں تو ساری کارکردگی سے میری اپنی زال کو کچھ فائدہ نہ ہوا فائدہ کیوں نہ ہوا کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر خود میں نصیب نہ ہوا اور ساری دنیا جاننے میں چلی جائے اور بہرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جانے کا فیصلہ لے کے جنرل بجائے گا تو کامیابی تاثر ہوگی اسی بات سے مرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا عبادت <تصفح> براہ راست عبادت بالواسطہ ڈائریکٹ پرشید اور انڈائریکٹ پرشید عبادت بالواسطہ جو براہ راست ڈائریکٹ جو ہے تو وہ کتنے امبال ہیں جی ساگر صاحب دس امال ہے جی گنو جی ہر زکات صدقہ سب کا آ گیا نا چوتھا چار میں آ گیا جہاد، مراقبہ خدمت خالق اور کیا بل یہ بل دس, دس باتیں یہ برا راست سے عبادت ہے یہ برا راست سے بادت ہے اور بل واقعی ڈائریکٹ عبادت جو ہے تو وہ زندگی گزارنے کے سارے شعبوں میں بلا تلا کے احکامات کی روشنی میں چلتا ہے وہ چار ہیں سرت تجارت زراعت اور ملازمت ان چار میلہ تلا کے اقدامات کی روشنی میں چلتے ہوئے آپ جیسے روزی کمانا اور دوسرے انسانوں کو سورت پہنچانا آپ ڈاکٹر ہیں آپ جیسے روزی کما رہے ہیں دوسرے کو سورت پہنچا رہے اور آپ جو ہے تو دکان کر رہے ہیں اپنے روزے روزی رہے ہیں دوسرے کو سورت پہنچا رہے ہیں آپ اپنے ملازم افسر ہیں اپنے روزی کما رہے ہیں دوسرے کو سورت پہنچا رہے ہیں تو یہ عبادت ان ہے بل واسطہ ہے اور جو جہاد اور جہاد کے چھ شعبے ہیں درس و تدریس جہاد آل, جہاد علیہ اللہ کی ساری کوششوں کہتے ہیں جو سمجھ تک ہے جس کا ہے اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلانے کی اور بلند کرنے کی ساری کوششیں ادھر وہ تصریف و تعلیف ہے درس و تدریس ہے پیا وہ و ہے بے تلقین ہے قانون وعین ہے اور کتال ہے یہ جہاد کے چھ شعب ہیں ہے <سؤال> اور ان میں ہر شعبے میں مخصوص حضرات رہ کر اس کو زندہ رکھیں گے اس میں کام کریں گے اور اس کو کام کرتے ہوئے تب دوسرے شعبہ والوں کا فرض کفایا ادا ہوگا کہ جب اس شعبے میں کچھ آدمی کھڑا ہوگا وہ شعبہ آدمی کھڑا ہوگا تو تب دوسرے شعبہ والوں کا فرض کفایا ادا ہوگا وہ ان کا ذمہ ہوگا کہ اس کی لیے آدمی پیدا کرے آدمی کھڑا کریں اس کو نوڑ بڑھ کر اس صوبے میں دین کو دین کو کے خاتمے کا ذریعہ بن جائیں گے تو اس لیے جو نظر ہوتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور بنائی طور پر جو تزکیا ہے تزکیا میں دین دین کے ظاہری شعبہ ہے بات کی شعبہ ایسا ظاہری شعبہ فرض ہے نماز روزہ حج حضرکات فرائض ہیں ایسا باتی شعبہ کے بار آسان لالک سے آنا قلب سے دور کرنا یہ بھی فرض ہے ایک جگہ میں گیا تو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ دین تمہاری کوششوں سے پھیلتا ہے آپ سرف والوں سے ذرا انجلا پیدا ہو جاتی ہے چمک چمک پیدا ہو جاتی ہے میں کہ نہیں جناب صرف چمک یہ طرف سر چمک پر پیدا کرنے کے لئے نہیں ہے اس میں فرض چیزیں کے بر اثر دالج کی نظر اس کے دور کرنے پر بات ہوتی ہے اور توحیع توکل توازو اور اخلاص اس کے اصل ہونے پر بات ہوتی ہے اور یہ باتمی فرائض ہے یہ باتمی فرائض ہے اور ایک ایک فریض اور ایک ایک چیز پر کئی کئی دن کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اندر سے خارج ہوتی ہے یہ ادھر ادھر مستانحمد اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جدید بغدادر احمد اللہ گردی میں درا کے کنارے گیا اور وہاں دیکھا کہ ایک عورت ایک مرد بیٹھا ہوا ہے اور ایک عورت اس کے ساتھ مرد نے پہلا آگے کیا عورت اس میں کچھ ڈالا اس کے پیٹ تو کہہ دیں میں نے تو بس آدمی کو دیکھو کہ یہاں دریا کے کنارے آ کر بیٹھے کھلم کھلو عورت کے ساتھ لائر ہوئے ہیں اس سے شراب ڈال کر دست پیلی کہ جب میں ان کے قریب سے گزرا تو صاحب نے کہا بس یہی آپ کا حسن زن تھا یہی حسن زن تھا آپ کا اس حسن دن کہتے اچھا گمان رکھنا کہتے عام طور عام آکام میں آپ کے ذمے ہر ایک کے بارے میں حسن زن ہے ای? یہاں ایک لڑکی لڑکا باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں ای? تو مجھے شریک حکم کر رہی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ اس کا بھائی ہے جو اس کو کلاس کو لایا ہے اب واپس لے کر جا رہا ہے اور میں یوں کہوں کہ اس کا یار ہے اس کا بوائے فرینڈ ہے جو سے سیٹنگ کر رہا ہے اس کے لیے مجھے ثبوت کی ضرورت ہے پہلی بات کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے ہاں نہیں اور اس, اس بات کے کل بنانے سے اللہ کی رحمت کا اصول اور آج و سواب میرا شروع ہو گیا اور دوسری بات اگر میں کل میں شروع کروں تو اس کے لیے مجھے ثبوت کی ضرورت ہے اگر ثبوت نہیں ہے تو میں بدقبانی کا گنگار ہوں اللہ تو وہ کوئی ایسا اللہ کا تعلق والا بندہ تھا جو ہم بیٹھا ہوا تھا کیوں اس پر یہ باعث رحمتہ اللہ علیہ رحمتہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ لیا جو کتاب ہے پھر ع دن پار اللہ لے کے اس میں تو کہتے مجھے خیال آیا کہ اتنا عرصہ جو میں نے مشق کی تھی نئے گمان لوگوں کے بارے میں رکھنے کی وہ مشق میری پوری نہیں تھی نیک گمان جو باتیں میں حاصل کرنا تھا جتنی سے کے لیے مشق کی تھی وہ آج ٹیسٹ میں پتہ چل گیا کیوں نہیں ہے جب ٹیسٹ ہوا تو پتہ چل گیا میں اپنا بعض سے گاؤں جانے کی بس میں بیٹھنا چاہتا تھا تو میرے ساتھ وہ ہم نام جہاد جو سرسے چلانے والے پیر صاحبان ہیں خاتم مڑھی راجے کا آ جاتے ہیں تو ایک آدمی مجھے بٹھانے کے لیے آیا ہوا ہے کہ بٹھاؤں گا اس کو آسانی سے گاڑی کھڑی کی اس نے روکا اور مجھے کہا جلدی چڑھ جاتے اسی کو پیچھے ترغیب دی کہ میں چڑھا جلدی جاتے ہوئے ایک اور چڑھنا چاہتی تھی اس سے پہلے میں وہ کیا اس پر بیٹھ گیا گڑی چل پڑی میں اپنے آپ سے کہا کہ وہ بشق جو دوسرے مسلمان کو ان کے ترجیح دینے کی ہے اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جو دوسرے کے لیے پسند کرے اس میں آج تو پھیلو گی اس ٹیسٹ میں آج تو پھیلو گی اور ذات تھی اور اس کو پہلے چلانا چاہیے تھا اور جلدی جلدی جلد نہیں کرنی چاہیے تھی کہ مجھ سے آگے ہو جاتا اور جگہ کو لے لیتا اس وقت اس کا حق تھا اور اگر عورت میں مرد بھی ہوتا تب بھی اپنے اوپر ترجیح دینا جو ہے یہ زیادہ ضروری تھا اب اس میں نہ ہو دوسری میں لگ کر اس میں چلے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے دوسرے کے فائدے کو جو اپنے لئے چاہتے ہیں دوسرے کے چاہے وہ جو باتیں حاصل کرنے کا اصول ہے اس میں اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے اب درد دوبارہ سے کوشش کرنی پڑے گی جی. تو پھر حاصل ہو تو محمد اللہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کی اس بات سے مجھے شرمندگی ہوئی اور اس بات پر آگاہی ہوئی کہ اس کے زم کی جو مشک ہے وہ پھر مزید کرنی پڑے گی کہ ایک ایک عمل کے بارے میں مشق کرنی ہوتی ہمارے بلال صاحب ہوتے تھے انگریجی مولانا احمد سے بیٹ ہے <تصفح> اور سر میں ہمارا جی بیٹ کا پہلا, پہلا تعلق چالک صاحب سے ہوا ہے کراچی انہتر میں ساٹھ نو انہتر میں سکسٹی نائن تو انہوں نے بلا صاحب سے خاص طور سے کہا کہ ہر چیز میں حسن زن کا پہلو دیکھنا ہوگا اچھا گمان تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہا سلیم سلیم دے دیکھا میں نے کہا جی ایران چلا گیا اور ایران گئے تو بس چلا گیا نہ اذان نہ جماعت کی نماز مجھے ذرا فخر محسوس ہوا کہ میں پاکستان میں رہا تھوڑے پیسوں پر ملازمت کے لیے اور اس لیے کہ یہاں پر اذانیں ہیں نمازیں دین ہے دین کے کام ہم کر رہے ہیں میں نے کہا تو وہاں چلا گئی نہ آزان نہ دین نہ دین نماعت کی نماز تو نے کہا نہیں بھائی وہ جب وہاں ازان دے گا تو جہاں تک اس کی اذان کی آواز جائے اس پر فرشتے ہوا ہوں اگر گلے کڑے ہو اگر نماز پڑے گا تو اس کے پیچھے فیصلوں کے سفر کی سفید کڑی ہوں گی نے سوچی ہو رہی میں اس سے, ہوں, اس کو یہ سے ہو رہی تو میں اس کے بارے میں اس نے زن کیوں نہ کیا اچھا گمان کیوں نہ مجھے اس شیطان کی ایک تفصیل ہوتی ہے کہ خامن کو بیوی بی کے بارے میں بدگمان کرتا ہے اور اس سے گھروں کے گھروں کو جاڑ کر رکھ دیتا ہے اس لیے شریعت نے کہا ہوا ہے کہ جب تک آدمی بیوی بی کو کھلی آنکھوں ریڈ ہینڈڈ باسیت اور گناہ نہ دیکھے تو اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا جو آیت نازل ہوئی کہ چار گواہ لائے جائیں کہ بدکاری پر چار گواہ یعنی شاید لائے جائیں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اپنی بیوی کو بدکاری پر دیکھ میں چار آدمیوں کو بلا کر لائے کہ اگر اس کی دیکھیں دعائی پیش کریں تو بڑی غیرت والا ان کا یہ جذبہ تھا کہ اس کو کو تو جگہ قتل کرنا چاہیے میم کسی جگہ ختم کرنا چاہیے یہ چار باؤں بلائے گا تو جناب رس اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی حکم تو یہی ہے نازل یہی ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود شریعت نہیں دے رہے اللہ تعالی کی زیادہ زلزلات کی طرف سے شریعت دے رہے ہیں دہرا جو حکم نازل ہوگا وہ پتائیں گے جو نازل نہیں تو کیسے پتائیں گے تو بعد میں اس کی تفصیلات پر آئی کہ خاون بیوی بی کو ریڈ ہینڈیڈ ہینڈ دیکھ لیں پٹانو کی ترتیب نہیں سرکا ہو گیا بس وہ چلا یہ جو یوز وغیرہ اس پر احترام کرتی ہے نا تو یہ کبھی یہ رابطہ کرتے ہیں ان سے یا کوئی مطلب بات کرنے کی ضرورت پڑے تو ان میں کہا کرتا ہوں کہ یہ شری ترتیب بھی اس کو پٹھان کر رہا ہے شری ترتیب میں شک پر کچھ کام نہیں ہے شری ترتیب میں جب ریڈ ہینڈیڈ اپنی آنکھوں پھیلے بسکاری کو دیکھ لے گا تو اس وقت خامن کو قتل کرنے کا اختیار ہے یہ آخرت میں اللہ کا مجرم نہیں ہوگا اس کا قتل کرنے پر لیکن جب یہ چیز شریعت کے قانون کے آگے پیش کی جائے گی شریعت کے قانون کے آگے پیش کی جائے گی تو دنیا میں اس پارک کے ساز پور کی سزا نافذ ہوگی کیوں کہ شریت زہر پر فیصلہ کرتے ہیں اس کا ہی چار گواہ لا چار گواہ تو نہیں ہے تو اس کے اقتصاد کا فیصلہ کرے گی شریعت کیونکہ سہار جو خامن بی بی ستنگ ہوا وہ کہہ دے گا کہ پکڑا جان کا سانترت ہو گیا پیسٹ کیا اس کے لیے یہ مقرر کیا گیا کہ یہ جو ہے تو اس کی گرفت آخرت میں نہیں ہے قطر کی لیکن دنیا میں اس کا شریعت سزا نافذ ہو بدگمانی یہ کرتا ہے تو خوان میں بدگمانی پیدا کر کے گھروں کو تباہ کریں اس وقت تک جب آپ این عمل کو اپنی آنکھوں ہیں آپ بدقمانی نہیں کر سکتے اس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے بھائی سائیکل پیشنٹ ہے شیز والوں کو بھی ہو جاتا ہے نا شیز وفرینوں جو ہے نا ان کوئی چیز ہو جاتی ہے یہ ہاں جی آپسیشن ان کو ہوتا ہے تو نے کہا اس ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے اس کا بیٹا تبد ہو گیا ہے, تو اسلام آباد سے پیغام بھیجتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں اگر کیا کرتے میں تو اس کو آپ میرے پاس لائیں گے اور لانے کے بعد وہ پھر جائے تو میرے سامنے وہ فرینک اوپن بیان دے گا پھر جو کاؤنسلنگ جو شری طریقہ سے مطلب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بات ظائل ہو جائے گی اور لاش ہے کہ ڈرگ آپ استعمال کریں وہ تو آپ استعمال کرتے ہیں اور شری ترتیب کی جو کونسلنگ ہے اس کی وہ درستگی کی اس کی ہم کر لیں گے انشاءاللہ تو اس کی بات ہونے کی امید ہے یہ کر رہا تھا اچھا شیطان کی آپ کو بتاؤں میں گھر پر گیا تو سو میں آ رہا تھا کر آ رہا تھا سودا سودہ لینا تھا اس وقت پاکستانی روپے کی بڑی قیمت تھی اور پانچ روپے کا میرے پاس پانچ سو دس روپئے تھے وہ میں نے جیب میں ڈالے اور گھر سے میں نکلا سودا ودا بھی خریدنا تھا میں جب سو نے کہا دس روپئے کا نوٹ ہے پانچ سو روپئے کا نوٹ نہیں ہے پانچ سو رو روپئے گھماؤں گھر والوں سے کام نہیں کروں تمہارے گھروں میں سروین کوارٹر میں جو لوگ رہتے ہیں تو بس سارے پروفیسر صاحب آمنے کے پیچھے پڑھتے ہیں سرو کوارٹر والوں نے کیا آنا وونوں نے کیا ہوا تم نے کہا کہ یہ سروین کوارٹروں نے کیا نے کہا کہ شریعت نے ہاں محافد گانی کرنے سے منع کیا ہوا ہے اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو اب تم سے جا کر کہیں کہ وہ بھی ہم سے کہیں میں چلا گیا سور. چلا گیا خیال آیا کہ آئے تو وہ گھر کے سودے ہو دے کی پیسے اب کچھ نہیں ہیں تو کیا کریں پھر وہ میں نے ایک بار پڑ لی گم شد میں سوریاسی تک بار پھر پڑھ لیں تو پہلے تو اس کا کوئی بندوبست فرما دیتے پہلی بار میں نے بگ... مکمل کر لی دل میں خیال آیا کہ کم از کم گھر کے لیے سبزی دس روپئے مطلب دس روپئے میں رو سبزی ہو جاتی تھی ٹماٹر پیاز اور کوئی کدو خریدنا ہے آپ نے کہ آپ دس روپئے سبزی کے لیے دے دوں وہ ہو جائے گا پھر چلے بات کیا تعالیٰ مارے کے باغی مار پر دیکھیں تو دو مہینے دس روپے کے بوٹ کو کھولا پانچ روپے روپئے کا چھوٹا بنایا تھا حکومت نے پانچ روپے کا نوٹ کے اندر پڑو اب تھوڑی دیر میں شیطان اس بدگوانی سے ہمارے گھر میں ہمارے ماحول میں آگ لگانا چاہتا تھا کہ ان کو برا بلا کہیں ان کو برا بالکل کہیں کہ ان پر بدغمانی کریں پر ان سے جو ہے تو چکرچ کریں اور تھوڑی دیر میں خدا خراب ہو جائے گا تو اس لیے یہ فضائل حج میں اگر شہر محمد اللہ نے عجیب واقع لکھے ہوئے بزرگ کے واقعہ نے لکھا ہوا ہے کہ حج کا سفر تھا اس میں ایک آدمی ان کے بالوں کا جبا پہنے ہوئے آدمی ہے اور جا رہا ہے عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہے پختہ عمر کا نوجوان ہے تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں میں سوچا کہ یہ کوئی صوفی قسم کا آدمی نظر آتا ہے جو کہ نام نہات تو اکل اختیار کر کے چلتے ہیں قابلوں کے ساتھ اور پھر قابل والوں کی پربوج بنے ہوتے ہیں انہیں اپنی کھانے کی چیزیں ان کو دینا پڑتی ہیں ان کا خیال کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی اسی قسم کا صوفی نظر آ رہا ہے تو پھر جب ان کے پاس سے گزرا ان کا یا بات افن میں یاد احمد کسیرہ مرفن بات بد بننے اس من ایمانو بدگمانی سے ڈرو کی بہت زیادہ گمان کرنا کرو اکثر گمان کے وہ گناہ ہوتے ہیں ان نرجری مدد کرنے گناہ ہوتا ہے کہ میں جان رہی تو گیس اللہ کا والا بندہ ہے وہ لئے کہ اس نرجری کی بات پر اڑا ہو گیا کہ آدمی سے غائب ہو گیا پھر میں ڈھونڈنا آگے پڑاؤ پر مجھے ملا تو میرا خالوں کو جاگرن سے معافی مانگی کہ پھر ان کے پاس بہت پہنچا تو انہوں نے کہا دوسری آگ پڑھ لی تا باؤ وسلا جس کا تو بھی کی دو جب نسل کی تو اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن کہ دوسری ہے گاؤ گیا تو مجھے پورا پھر آگے گئے تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے پیالے ہیں پانی ہیں اور بس اٹھا کے منٹا ڈالا اس نے گیس ڈالی اس کا اس نے گھولا اس کا اور گھولنے کے بعد پینا شروع کر دیا کہتے میں آگے بڑا میں نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کے لیے اپنے برکات میں سے مجھے بھی کچھ عطا کرنا کہتے میں نے پہلا جو بچے ہوئے مجھے دیا تو میں نے اس کو جو پیا تو شکر ملے ہوئے شتر تھے شکر میں گئے ملے سے شتر شکر تھے میں مجھے بڑی ہے کہ جس وقت ہم مقام کروا پہنچے پھر میں نے اس اگوان کو دیکھا کہ وہ صبح کی نماز پڑھ کے اسٹارٹ پہ بیٹھا رہا اور اسٹارٹ پڑھ کے جب وہ حرم سے مکمل میں مسجد حرام سے باہر نکلا تو آگے پیچھے اتنے لوگ چل رہے ہیں اور اتنے احترام کے ساتھ میں جی ہو رہے ہیں کہ کئی غلام ہیں ملازم ہیں وہ کر رہے ہیں یہ چل رہے ہیں میں نے پوچھے یہ کون تھے یہ بزرگ لوگوں نے کہا امام جعفر صادق صاحب پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ بزرگ ہم جانور سادک صاحب سر میں سمجھ رہا تھا کچھ سوال کرنے والا فقیر ہے جو ہے کہ چل رہا ہے دوسرا واقعہ شہر نے باجی لکھا ہے اگر حج نہیں لکھا ہے اس بار گزرات میں شادی میں دوبارہ یاد آ جائے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کو کہتے ہیں کہ میں باہر میں سے کر رہا تھا تو ایک فقیر نے گا خدا کے لیے مجھے کچھ دو کھانے کے لیے میں کہ اچھے بڑے صحت مند ہو اور بھیک مارتے ہو بخاری بنے ہوئے ہو تو کہتے اس کو جلال سے میرا ہاتھ پکڑا کیسے اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور بلا جیل کا پرواہ شروع کرایا میں نے اس تباد شروع کیا تو کہتے میں دیکھا جائے فقری جب پیر اٹھاتا ہے رکھتا ہے تو نیچے سونا آ رہا ہے پھر اٹھاتے رکھتے نیچے ہیرے جوائد آ رہے ہیں پھر اٹھا کر رکھتے نیچے چاندی آ رہی ہے تو کہہ سکے قدموں کے نیچے یہ چیزیں لڑک رہی ہیں اور ہارہی ہیں پھر تو آپ کے پاس سے مجھے بیر نکال کر کب سے کہا یہ دولت اللہ نے دی جی ہوئی ہے پھر سے سوال کیا تھا جب دلانے کے لیے پھر سے سوال کیا تھا تجھے کے, لیے. کیا تھا, تجھے کے لیے. اس دے بڑی احتیاط ہارے کے بارے میں کرنی ہوتی ہے اپنے سب دل سمجھنا سب کو اللہ تو بھارت سمجھ اللہ کے بندے ہیں پتنی کون کس حال میں ہے کتنا اللہ کے قرب میں ہے جیسے سلیکھ منٹ لے کے پیاز <سؤال> دور کی بات نہیں ہے یہ آہستہ آہستہ اس کو کہیں گے سنیں گے اور اس پر محنت مجاہدہ کریں گے ذکر میں جاد رضی اللہ ممبر شریف خزدہ شریف کے درمیان زور زور سے ذکر کر رہے تھے ان فاروق عبداللہ نے کہا گیاض اللہ یہ رہا کار ہے اور فرمانہ یہ عواہین میں سے ہے نرم دل لوگوں میں سے محبت کا دل کے چسکے والا ہے ایک طرز مسئلہ ہے اور بعض روایت نے اوابین الگ رجوع کرنے والا مرنے والا اور ضرور صلاح نے دوسرا خیال کیا کہ ضرور صلاح نے آب اگرام کو جمع کیا دروازے بند کر دو تو مایا کا تو نہیں ہے اجنبی نہیں ہے پھر سب ہاتھ بند کر ہاتھ لا اللہ لاہ کا ہاتھ میں وارث ہو سب کی مفرت ہو گئی تو شہر میں کسی ہوا ہے کہ